یہ لوگ عام طور پہ یہ لوگ کافی دیکھا گیا ہے کہ لوگ پیسوں کو فکس ڈپازت کرا دیتے ہیں کچھ فیملی مجبور ہیں ان کو یہ کرنا پڑتا ہے تو یہ قرآن و سمت کے حوالے سے یہ کہاں تک جائز ہے ذرا فرما دیجیے گا خیر یہ کرنا پڑتا ہے تو یہ قرآن و سمت کے حوالے سے یہ کہاں تک جائز ہے جی یہ کہاں تک بھی جائز نہیں ہے یہاں تک بھی جائز نہیں ہے وہاں تک بھی جائز نہیں ہے اور کہاں تک بھی جائز نہیں ہے آپ یہ پوچھتے کہ کہاں تک ناجائز ہے تو وہ تو بتایا جا سکتا تھا کہ یہ حرام ہے تو جائز چونکہ اس کی ہے ہی نہیں ہے تو میں کہاں تک بتاؤں کہ جائز ہے یہ قطر نجائز ہے حرام ہے سود کھانا ہے اور سود بہت بڑا گناہ ہے